ہر وقت ہر گھڑی گناہ سے بچنا چاہیے بے باقی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں ان گناہ کو ہم معمولی نہ سمجھیں جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پندرہ سزائیں دے گا جو نماز پڑھتے ہیں ان کی میجورٹی کو نماز پڑھنے نہیں آتی نماز کے شرائط پورے نہیں ہوں گے نماز کے پرائز پورے نہیں ہوں گے آپ کی نماز کیسے ہوگی اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا کپڑا ناپاک ہو جائے تمہیں کپڑا پاک کرنے لیا تھا اپنا باتیں کرتے ہیں صرف نوجوان ہمارے ادھر ادھر کے اور مولاناوں سے دور بھاگتے ہیں کیا دور کیا ملا تم کو مولاناوں سے یہ بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی کانفرنس اور تبصرہ کرتے نا ان کو بٹھا کر پوچھو کان میں جا کر پوچھنا نماز کے فرض کتنے ہیں نماز کے فرض اس کے لیے تمہاری زندگی میں پہلی بار ہوگا بدترین زندگی ہے جس میں نماز نہیں مسجدیں مرسیاں خواہیں کہ نماز ہی نہ رہے یعنی وہ صاحب اور صاف ہی جاگری نہ رہے اپنا بنایا مجھ کو لگایا مجھ کو میری کی بدولت ابھی شیر آ رہا ہے بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ کاش ہم مدینے میں ہوتے مگر اس وقت ہم بریٹ فورڈ میں ہیں وائک اور وہاں پر انشاءاللہ تعالی علماء اہل سنت کی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ دھواں نکلے سگریٹ پی رہا ہوں ٹھنڈی ہے یہاں ہمارے مدینے نارے کو لگے یہ منہ سے دھواں نکل ہے دعا یہ ٹھنڈی کا نکل آئے میں سگریٹ گادی نہیں ہوں نہ پیتا ہوں نہ مجھے پینے آتی ہے جو یو یورپ کے اسلامی بھائی یا امریکہ یا اس طرح کے ویسٹرن کلچر کے اسلام میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم اپنے مدنی منی اور مدنی منوں کو مدنی حلیے میں رکھیے اپنے ملکوں میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں مدنی حلیے میں رکھیے انشاءاللہ شاء ان کا یہ لباس ان کو ان کی لائن آف ڈائریکشن بتائے گا کہ ہمیں چلنا کہاں ہے اور چلنا کس کے پیچھے اور ہمارا ماحول کیا ہے اللہ نے چاہا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا اگر اس, سے اگر اس سے کوئی, کوئی گف ہو تو گیا ہو تو اس سے, سے توبہ کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی یا اللہ ہمارے سارے گناہ فرما یا اللہ زیر گمبد خزرہ جلوہ محبوب میں شہادت شادت جنت و میں مدفن, مدفن اور جنت و فردوش میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑوں کے بڑو بڑو آمین آمین آمین ناظرین اور بالخصوص ذمہ داران سے بات کرنا چاہوں گا کہ نگران شورا کو ہم دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں مندی چل کے ناظرین ہم الحمدللہ اس سفر میں دیکھ رہے ہیں کہ باقی یہ یو کے ہے یو کے بارے میں یہ مشہور ہے جس طرح نگران شورا نے کہا کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتے یہ لوگ دین سے بہت دور ہیں لیکن وہی بات ہے کہ چراغ میں تیل موجود ہے ایک بڑی تھوڑی سی وہ اذرائے مزاح بات ہے کہ پاکستان میں جب ہماری ملاقات ہوتی ہے نا مدنی چلے پر ہم ملاقات دکھاتے ہیں واپس سے ملاقات ہوئی شہزادہ حضور سے ملاقات ہوئی تو رش ہوتا ہے اور اسلامی بھائی بازو کا ایک دوسرے کو پش کر لیتے ہیں دیوانگی کے عالم میں یا ملاقات کروانے والے ذرا جلدی ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بات پر یو کے اور خاص طور پہ یورپ کے ناظرین یا اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے یہ کون سی ملاقات ہے تو یہ یو کے میں کیا ہو رہا ہے <laughs> یہ دو تین دن سے جو ملاقاتوں میں یو کے والے جو ملاقات کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں نا مجھے ان کی وہ واقع ملے اور ان کے وہ میسج یاد آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آج یو کے والوں سے پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اتنا اب ان کو سمجھ پڑی کیونکہ اصل میں یہ بھی کھڑے رہ رہے نا میں اپنے بارے میں تو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں تو بھی اپنے ہمارے بارے میں اس نے رکھتے ہیں یقین معنی لیکن میں ایک بات اور میں مس کر رہا ہوں عبد یہ سکتا ہوں کہ شاید ملاقات کرنے والوں میں میجورٹی وہ ہے جنہوں نے مجھ سے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کروائی ہیں اللہ اللہ میرے ماں باپ انتقال کر گئے میرے والد صاحب انتقال کر گئے یا میری ماں انتقال کر گئے آپ ان کے دعائیں مغفرت کریں یا میری ماں بیمار ہے آپ ان کے لیے صحت کی دعا کریں میرے والد صاحب بیمار مارے صحت کی دعا کریں ایک اور بات میں مس کر رہا تھا کہ اس تمام تر اس میں ملاقات میں امیر اہل سنت کو سلام دینے والوں کی ایک بہت بڑی تھدہ تھی میرے بابا کو سلام بولنا میرے بابا کو سلام بولنا امیر سنت کو سلام بولنا بابا جی کو سلام بولنا تو کل والے بابا یاد ہیں بابا نو سلام کیا سلام کینسی کیسے پنجابی میں وہ بڑا خوبصورت انداز ان کا تھا تو خیر اگر مدنی چینل پر یہ اگر باپا بھی سن لیں تو بابا کئی یو کے اسلام بائن اب تک کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہزاروں اسلامی بھائیوں سے ملاقاتوں کی ابھی تک سعادت حاصل ہو چکی ہے ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے جنہوں نے آپ کو سلام بھی عرض کیا ہے اور آپ سے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے سب کے لیے آپ دعا بھی کر دیجیے اور سب کا سلام قبول بھی فرما لیجئے الحمدللہ پاپا میں بھی بہت سارے صاحبوں نے سلام کے لیے کہا آپ سلام uh, قبول فرمائیے uh, اس وقت ہم موٹر وے پر ہیں uh, sir, وے ایک سوال یہ تھا کہ آپ کا پہلا یو کے کا سفر ہے اس سے پہلے آپ ساؤتھ افریقہ اور کئی ممالک کو جا چکے ہیں यूके کے कंट्री کنٹری ہے یہاں بہت سارے مقامات बताए جاتے ہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں لندن ہے آپ وہاں بھی گئے ابھی آپ اب لوٹن گئے پھر لیسٹر گئے پھر برمنگہم گئے آج بریڈ فورڈ اور اب آگے ہم ہیکمن وائز جا رہے ہیں تو آپ کا جی نہیں چاہتا کہ یہاں کے کچھ مطلب تفریح مقامات جو خاص طور پہ چلے تفریح مقامات میں تو بے پردگی وغیرہ نہیں جانا چاہیے جہاں ایسے معاملات ہوں لیکن ایسے مقامات جو بڑے حسین مقامات ہیں اور پھر آگے آپ کا یورپ کا بھی سفر ہے تو لوگ یو کے یورپ تو اپنی چھٹیاں گزارنے اور دنیا کے خوبصورت مناظر دیکھنے آتے ہیں تو آپ کے جدول میں تو کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے آپ ایک کے بعد دوسرا اجتماع کر رہے ہیں یا مشورے کر رہے ہیں یا کہیں ابھی آپ نے اسلامی بہنوں میں بیان کیا ہے اب علماء کرام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد آگے مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ہوگا رات پھر آپ کا بیان ہے پھر رات ملاقات ہے تو انسان چاہتا ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا تو آپ کیا اس بارے میں کیا چین ہے ایک تو آپ نے جواب بھی دے دیا کہ آپ کے جزول میں گنجائش ہی نہیں ہے <laughs> اگر ذہن ہو بھی تو کیا کرے گا صبر کرے گا برداشت کرے گا اگر میں یہ کہوں تو لوگ شاید جس کو ساری راجیز ہی کہیں گے کہیں جانے کا ذہن بنتا نہیں ہے ایک تو ٹائم کا بھی اسپیس ہے اور کبھی کبھار دل کرتا بھی ہے کہ یار آئے تو کچھ یہ دیکھیں لیکن حقیقت یہ کہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھ ہی ہے یو کے یوروپ کا نظارہ کچھ نہیں یہ ایک عشق والی بات کر رہا ہوں اللہ کرے کہ میری کیفیتیں ایسی ہوں میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ ہر وقت کیفیت یہ ہو یہ ضروری نہیں ہے مگر حقیقت یہ کہ دیکھنے جیسا یہاں ہے کیا یار آپ بولے کہ تفریح مقام پہ جائیں گے تو بے پردگی ہوگی یا سڑکوں پہ بے پردگی ہے اور ابھی تک ہم جا رہے ہیں تو اتنا وہ ادھر نہیں ہے باقی دیکھنا تو اب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ساری پورے مدھیہ جگہ ساری کو تو دکھا رہے ہو کہ یہ اور گاڑی میں چلتی گاڑی میں ہم نے یہ جو واپس میں گفتگو کی ہے اس کا بھی ایک بنیادی پرپس ہے یہ کہ مدنی چلیں گے ناظرین کو اس انداز سے مدی چینل پر بٹھانا چاہتے ہیں الحمدللہ ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے نکلے تھے بریڈ فورٹ سے اور ماشاءاللہ اللہ ہیکمن وائی کنزل ایمان مسجد جہاں علماء کرام کی زیارت کرنی تھی پتار کی کیا خوب میری نسبت پتا <interacted>